فَتَذَكَّرْ ذِكْرَ اللَّهِ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ وَسَلَامٌ رسول الله السلاۃ وسلام علیہ حبیب الغاَ والسلام عليك يا شفیع المذنبين نبی والسلام عليك يا خاتم علم و وعلى کا وصح المعیم ہم تو سلاد کے بعد بزم عروج اسلام کی جانب سے یہ پہلا علمی مذاکرہ منعقد کیا گیا ہے اور یہ بڑی خوش بات ہے کہ اس طرف سے جہاں مخصوص ایام میں ان مخصوص دنوں کے حوالے سے پروگرام منعقد کیے جاتے رہے ہیں وہاں اہل سوگ کے لیے یہ پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ تمام حضرات کا اور اہل محلہ جو میری آواز کو سن رہے ہیں ان کا تعاون شامل حال رہا تو ان شاء میں کوشش کروں گا کہ اس پروگرام کے حوالے سے درپیش مسائل کے حل کے سلسلے میں شریعت متحرہ کی روشنی میں میں ان کے جوابات عرض کیا کروں اللہ تبارک مطالعہ سے ہوا ہے کہ وہ مجھے ہمت اور اس اہم کام کی اہلیت اور صلاحیت عطا فرمائے اور ہم سب کو دین متین کی معلومات حاصل کرتے رہنے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے اس وقت قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابتداء میں تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے فصل الواہل ذکر کہ اہل علم سے پوچھو اہل علم سے دریافت کرو ان کن تم لات اگر تمہیں معلوم نہیں ہو تو آج اس علمی مذاکرے میں جو سوالات مرتب کر کر اور جو سوالات لوگوں نے دریافت کرنا چاہے ہیں ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ عورت حج فرض کی ادائیگی کے لیے جائے تو کیا شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے اور شوہر اگر منع کرے تو حج کے لیے جائے گی یا نہیں تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ عورت کے لیے حج کی ادائیگی کی ایک شرط یہ بھی ہے جہاں اور شرائط ہیں حجدا کرنے کے لیے ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی ہو اور یہاں محرم سے مراد وہ شخص ہے کہ یا تو اس کا شوہر یا پھر ایسا شخص کہ جس سے اس کا ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے جس سے اس کا نکاح حرام ہو تو ایسا شخص اس کے ساتھ جانا سفر حج کے لیے ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کا بہنوئی ہے تو بہنوئی ایسا محرم نہیں ہے بلکہ بہنوئی جو ہے اس وقت تک کے لیے محرم ہے جب تک کہ اس کی بہن اس کے عقد میں ہے یعنی یہ اس سے نکاح تو نہیں اس اس کی بہن اس کے عقد میں ہے لیکن اگر تلاش دے دے یا اس کی بہن کا انتقال ہو جائے تو طلاق کی صورت میں عزت گزارنے کے بعد اس سے نکاح تو کر سکتا ہے تو اس لیے بہنوں کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تو ایسا شخص ہونا ضروری ہے کہ جو اس کا ایسا محرم ہو کہ جس سے اس کا ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو اب جیسے بیٹا ہے اور سگا بھتیجا ہے اور سگا جو ہے وہ بھانجا ہے رضائی بھائی ہے تو ایسا شخص کا ہونا ضروری ہے اور یہ اس لیے کہ حدیث شریف میں حج ہی کے بیان میں یہ حدیث محدسین نے ذکر فرمائی ہے کہ وہ عورت کے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے تو وہ تین دن سے تین دن کی مسافت پر نہ نکلے مگر محرم کے ساتھ تو اس حدیث کے پیش نظر ہمارے فقہ نے فقاہ احناف نے یہ شرط رکھی عورت کے لیے سفر حج پر روانہ ہونے کے لیے کہ وہ محرم کے ساتھ جائے گی اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہوگی کہ وہ سفر حج کے لیے محرم کے ساتھ روانہ ہو اب اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ کتنی عمر کی ہو چاہے جوان ہو اور چاہے جو ہے وہ بوڑھی ہو عمر رسیدہ ہو تو ہر صورت جو ہے اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا پھر جو ہے مہرن ہو تو وہ سفر حج کے لیے جائے گی اور حج کرے گی اور اگر بغیر محرم کے چلی جاتی ہے تو سخت گنا ہوگی حج تو ہو جائے گا لیکن سخت گنا ہوگی تو جب اس پر شریعت نے جو ہے ایسی صورت میں یہ شرط لگا دی کہ وہ سفر حج کے لیے روانہ ہو تو محرم کو ساتھ رکھے تو اس پر محرم اس کے ساتھ محرم نہیں ہے تو اس پر ضروری بھی نہیں ہے اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ جو ہے یہ کہے کہ جناب میرے پاس تو اتنی رقم ہے میرے پاس اتنی دولت ہے میں حج پر جا سکتی ہوں سفر حج میں برداشت کر سکتی ہوں تو یہ جو ہے صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہاں جو ہے محرم کا ہونا بھی جو ہے اس کے لیے لازم ہوگا تو اب یہاں جو سوال کی جو نویت ہے اس کے پیش نظر یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ شوہر اگر اجازت نہیں دے رہا ہے اور یہ صاحب استطاعت ہے اور اس پر حج جو ہے وہ فرض ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں شوہرت شوہر اگر اس کو منع بھی کرے اجازت نہ بھی دے تو بھی جو ہے یہ حج کرنے روانہ ہو جائے گی حج کرے گی ہاں تو دوسرا سوال بھی یہ جو ہے یہی ہے جس کا جواب میں نے اس کے اسی سوال کے جواب میں عرض کر دیا کہ کوئی بوڑھی عورت جس کی عمر ساٹھ یا ستر سال ہو اگر حج پر جانا چاہتی ہو اور کوئی اس کا محرم نہ ہو تو کیا کسی بیس پچیس سال کے لڑکے کے ساتھ یا اسی نبے سال کے بوڑھے کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے ہاں تو مطلب یہ ہے کہ محرم اگر ہے تو محرم کے ساتھ جو ہے جائے گی چاہے جو ہے وہ یعنی 20 سال کا ہو یا 25 سال کا ہو یا اسی نبے سال کا ہو تو محرم اگر ہے تو محرم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ وہ کتنی عمر کا ہو تو جو ہے وہ جائے گا بلکہ جو ہے یعنی سمجھدار ہے تو اس کے ساتھ جو ہے چلی جائے گی تیسرا سوال جس شخص کی فجر کی سنتیں رہ گئیں یا فجر کی نماز رہ گئی اور سورج طلوع ہو گیا تو یہ شخص کم از کم کتنی دیر انتظار کرے اور یہ انتظار کرنا واجب ہے یا سنت اور کیا لوگ اس وقت میں نماز پڑھیں تو ہم انہیں منع کریں یا نہیں تو اس بارے میں یہ ہے کہ سنتیں فجر رہ گئی اور سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے یا سورج ابھی طلوع نہیں ہو رہا ابھی وقت ہے تو ایسی میں سنت فجر جو ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد یعنی کہ آپ سورج طلوع ہو جانے کے بیس منٹ بعد بیس منٹ تک جو ہے انتظار کرنا ضروری ہے بیس منٹ کے بعد جو ہے یہ سنت فجر جو ہے وہ پڑھی جائے اور اگر سنت فجر فجر کی نماز دونوں نہیں پڑھی گی اور سورج جو ہے نکل رہا تو اس وقت نماز یہ نہیں پڑھی جائے گی تو سورج کے نکلنے کے بعد یعنی بیس منٹ کا وقتہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے سنت اور فرض دونوں جو ہیں یہ پڑھ لیے جائیں گے امام اور اگر یعنی قزا ہو گئی تو امام محمد علیہ الحماع کے نزدیک جو ہے یعنی زوال سے پہلے پہلے اگر فجر کی قضا کریں تو اس صورت میں یعنی سنت فجر بھی قضا کر لی جائیں گی اور زوال کے بعد اگر جو نواز فجر قضا کی جائے گی تو اس صورت میں صرف جو ہے وہ فرض کی قضا ہوگی سنتوں کی قضا نہیں ہوگی اور لوگ بعض مسئلہ نہیں جانتے ہوتے اور اہم صورت کے طلوع کے وقت یا صورت طلوع ہو چکا ہوتا ہے ابھی بیس منٹ کا وقت نہیں اس وقت جو ہے وہ سنتیں پڑھتے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ ان کو منع نہ کیا جائے بلکہ ان کو بعد میں آ, بڑی جو ہے وہ آ, بڑے تحمل سے اور بہت ہی جو ہے یعنی پیار و محبت سے ان کو مسئلہ سمجھا دینا چاہیے کہ مسئلہ شریک جو ہے وہ یہاں یہ ہے کہ سورج جب نکل رہا ہو تو اس وقت جو ہے کوئی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی تو لہٰذا یہ سنتیں جو ہے آپ نے پڑھ تو لی لیکن آئندہ اس بات کا آپ خیال رکھیں آ, چوتھا سوال کیا کفار و مشرقین کے اخلاق کو اچھا کہہ سکتے ہیں اس اسی طرح ان کے دنوی معاملات کو اچھا کہہ سکتے ہیں تو یہاں یہ بات بھی جو ہے بڑی اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی جو ہیں وہ جناب بے دینوں کے کفار و مشرقین کے ملک جب جاتے ہیں وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں اب بڑے جو ہیں اچھے ہیں بڑے یوں ہیں اور بڑے جو ہیں وہ ہیں بڑے ان کا اخلاق بڑا اچھا دیکھا تو جہاں تو ان کے اس طرح کے رویے کی ان کے یعنی اخلاق کو سراہانا اور ان کی اس انداز سے تعریف کرنا جو ہے یہ سخت گناہ کی بات ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور جہاں تک جو ہے ان کے دنیاوی معاملات کا تعلق ہے تو دنیاوی معاملات میں اگر ان کا کوئی دنیاوی پہلو اور دنیاوی کسی فیل کا اور کام کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کی تعریف کر دی جائے تو اس میں کوئی اچھا حرج نہیں ہے لیکن یہاں جو ہے اس انداز سے جو ان کے دنیاوی کاموں کی بھی پذیرائی نہیں کی کرنی چاہیے کہ جس سے جو ہے ان سے رغبت کا پہلو جو ہے پیدا ہوتا بلکہ ان کی ان میں اچھائی کیا ہے وہ جو بھی اچھائیاں انہوں نے اختیار کی ہیں تو یہ دنیاوی معاملات میں اور وہ سب یعنی ہمارے دین اسلام کی ساری باتیں ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ان پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور دوسرے وہی لوگ جو ہیں جب ان کو اپناتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ان کے دین کا اور ان کے مذہب کا حصہ حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ ہماری خوبیاں ہماری اچھائی ہی ہیں اہل اسلام کی جو وہ وہ خوبیاں ہیں اور وہ اچھے جو ہے وہ کام ہیں جن کو انہوں نے جو ہے اپنا لیا ہے تو دنیاوی معاملات میں جو ہے اس انداز سے کہ نظریے سے اور اس انداز سے ان کی یہ باتیں دنیاوی معاملات میں بھی اس انداز سے نہیں کریں گے کہ جس سے جو ہے ان سے رغبت ہوتی ہے ان سے محبت اور الفت کا پہلو پیدا ہوتا ہے نمبر پانچ جو سوال ہے اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ نماز میں تعدل ارکان کا کیا مطلب ہے اور جو نہ کرے اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں تو تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابھی آپ جب رکو میں گئے مثال کے طور پر تو رکو سے اٹھے تو سجدے میں جانے میں آپ کو ایک تسبیح کی مقدار وقفہ کرنا چاہیے یہ واجب ہے تعبیل ارکان جو ہیں واجب ہیں تو پھر یعنی ایک تسبیح کی مقدار وقفہ کرنے کے بعد پھر جو ہے سجدے میں جائیں گے پھر سجدہ پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھیں گے اور جلسے میں بیٹھیں گے یعنی دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے تو اب دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے آپ وقفہ کریں ایک تسبیح کی مقدار ٹھیک سے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے سجدے کی طرف آپ منتقل ہوں تو یہ واجب ہے اور تعدیل ارکان اگر چھوڑ دیں کسی بھی رکن کے درمیان یعنی دو, دو ارکان کے درمیان وقفہ ایک تسبیح کا نہیں کیا تو ایسی صورت میں رکن جو واجب ہے وہ ترک ہو گیا تو واجب کا جب ترک ہوگا تو سجد صحت صح کرنے سے نماز درست ہوگی اگر سجد صحب نہیں کیا تو نماز درست ہوگی نہیں یہ اس صورت میں جبکہ یعنی بھولے سے ایسا ہو گیا اور یہ اس لیے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم تشریف فرما تھے انہوں نے جو ہے نماز پڑھی اور بہت جل جل, جل جو ہے نماز کے ارکان ادا کیے تو نماز پڑھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کو سلام کیا تو سرکار دعالم نے فرمایا کہ جاؤ واپس جاؤ اور تم نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں پہن غلم تسلی تم تمہ... نے نماز نہیں پڑھی یعنی تم نے نماز کے جو آ, نماز کی جو شن, شن, آ, آ, شرائط تھی نماز کے جو آداب تھے وہ تم نے پورے نہیں کیے اس لیے جاؤ تو س, یہ تعدیل رکن نہیں کر رہے تھے جلدی جلدی جو ہے رکو اور سجود کر رہے تھے جیسا کہ آج کل بعض لوگ جو جلدی میں ہوتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے نماز جھٹ پٹ نماز ادا کرتے ہیں تو چل میں آیا والی بات ہوتی ہے اس طرح سے نماز ادا نہیں ہوتی ہے تعدل رکن کا خیال رکھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے یعنی سبحان ربی العظیم یہ جو اتنا وقت اس میں لگا اتنا وقت جو ہے وہ گزارنا اتنا وقفہ کرنا جو یہ ضروری ہے یہ اس سے جو ہے وہ یعنی اطمینان اور ایک جو ہے یعنی وہ دوسرے رکن کی طرف منتقل اور دوسرے رکن کی ادائیگی میں اتنا وقفہ ہو گیا تو یہ تعداد رکن کہنا تھا سبحان اللہ نمبر چھ مکرو اوقات کتنے ہیں کیا ان میں نماز اور قرآن کی تلاوت کرنا حرام ہے تو اوقات مکروحا جو وہ تین ہیں ایک تو سورج جب طلوع ہوتا ہے اور دوسرا نصف نہار شرگی جس کا مطلب ہے کہ سورج جب بالکل سینٹر میں پہنچ جاتا ہے بالکل وسط آسمان میں جب پہنچ جاتا ہے تو یہ وقت مکرو ہے اور تیسرا جو ہے سورج جس وقت غروب ہو رہا تو غروب شمس طلوع شمس اور نصف النہار شرعی اور غروب آفتاب یہ تین اوقات جو ہیں مکرو ہیں ان میں کوئی نماز جو ہے نہیں پڑھی جائے گی الا یہ کہ آج کی اثر یعنی جیسے ایک آج اثر تھی اور سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس وقت نماز یہ پڑھ لی جائے گی مگر اور گناہ گار ہوگا کہ نماز اثر کو اتنا مؤخر کیا کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت آ گیا لیکن اگر اثر قضا ہو گئی اس وقت تو اب یہ نماز بھی سورج غروب ہونے کے وقت جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی اور اس ان تین اوقات میں کوئی یہ نماز ہے یعنی پڑھنا مکرو ہے سوائے اس اس دن کی اثر کے جیسا کہ میں نے عرض کیا اور اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی مکرو ہے اس وقت تلاوت قرآن پاک بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان اوقات مقروح میں ان تینوں وقتوں میں وہاں نہیں ہے یعنی آآ آآ اس کے میکے میں سسرال میں تو ایسی صورت میں شوہر کو منع نہیں کرنا چاہیے اور ایسی صورت میں یہ بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے ہر ہفتے جو وہ جایا کرے اگر شوہر اجازت نہ بھی دے تو بھی یہ بیوی کا حق ہے کہ وہ آٹھویں روز جو ہے اپنے والدین کے سے ملنے کے لیے جائے اور لیکن اس صورت صرف یہ اس پر لازم ہے کہ وہ دن دن میں وہاں رہ سکتی ہے ان سے جا کر ملاقات کر سکتی ہے رات ہونے سے پہلے پہلے جو ہے یعنی رات اپنے شوہر کے یہاں جو ہے وہ گزارے رات ہونے سے پہلے آ جائے ورنہ اگر, اگر تھوڑا وقت بھی گزر جائے تو اس میں کوئی حضرت کی بات نہیں لیکن رات اپنے شوہر کے یہاں گزارے گی بغیر شوہر کی اجازت کے وہ وہاں رات کو نہیں ٹھہر سکتی اور اس کے علاوہ دوسرے ماہر جو جیسے کہ بیوی کے ماموں وغیرہ ہیں ان کے یہاں جو ہے یہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ جا سکتی ہے الا یہ کہ شوہر اگر اس کو خود وہاں جانے کی اجازت دے دے تو سال سے پہلے بھی جا سکتی ہے اور شوہر اس کو اگر اس سے پہلے بھی جو ہے وہ لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے نمبر آٹھ عورت ساس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور شوہر سے علیحدہ مکان کا تقاضا کرتی ہے تو شوہر اسے طلاق دے یا الگ مکان کا بندوبست کرے شریعت کیا کہتی ہے تو اس صورت میں یعنی اجمالی طور پر تو اس کا جواب یہی ہے کہ بیوی بی اگر علیحدہ مکان رہنے کی خواہش کرے وہ علیحدہ مکان میں رہنا چاہے تو یہ اس کا حق ہے اور شوہر جو ہے اس کو علیحدہ مکان فراہم کرنے کا پابند ہے لیکن یہاں جو ہے صورت میں یہ میں عرض کر دوں کہ بیوی کو بھی جو ہے اپنے شوہر کی حالت کو اس کی اس کے مالی جو ہے وہ معاملے کو پیش نظر رکھنا چاہیے ایک اچھی اور با اخلاق بیوی کا جو ہے یہ عمل ہونا چاہیے کہ وہ شوہر کے معاملات کو بھی سمجھے اور اگر جس وقت وہ مطالبہ کرے اس وقت اس کا آ, مال, مالی معاملہ اچھا نہیں ہے مالی حالت اچھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ صبر و سکون سے اور قناط سے کام لیں تاکہ جو ہے شوہر آ, جو ہے وہ اس, اس کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا نہ ہو اور بہرحال اس کا جہاں تک حق کا تعلق ہے تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے اور شوہر اس کا پابند ہے کہ وہ بیوی بی کو بہرحال جو ہے وہ اس صورت میں آ, جو ہے وہ مکان فراہم کرے اور اگر حالات اجازت نہیں دیتے ہیں اور وہ اس پر قینت بھی نہیں کرتی ہے ساتھ سسر کے ساتھ رہنے میں اور کوئی جو ہے ایسا وہاں ساتھ سسر کے رہنے میں جو ہے اس کو کوئی جو ہے شرح لحاظ اور شرح روح سے کوئی وہاں فواہد نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ جو ہے یعنی راضی نہیں ہے رہنے پر تو پھر ظاہر ہے کہ حزت واجب معاملات جو ہیں اور گھریلو سکون جو برہم ہوگا وہ مطالبہ کرے طلاق کر تو اس کے بعد جو ہے پھر اگر شوہر کے مان, منانے اور راضی رکھنے پر بھی جو ہے وہ رضا مند نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جدائی اور تفریق ہی کی صورت جو ہے وہ کرنا ہی ہوگی نمبر نو جہیز بیوی کی ملک ہے یا شوہر کی اور کیا اس سے ورثہ تقسیم ہوگا یعنی میں سمجھتا ہوں پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ بیاہ شادی کے موقع پر جو بیوی کو دیا جاتا ہے تو اس کی یہاں دو صورت آپ سمجھ لیں ایک صورت تو یہ ہے کہ خدا نہ نخواستہ بیوی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو کچھ بھی بیوی کی ملکیت ہوتی اس میں ترکہ تقسیم ہوتا ہے کہ بیوی کو جو اس کے والدین اور اس کے عزیز و اقارب شادی بیاہ کے موقع پر جو کچھ بھی جہیز ساز و سامان اور تحفے تحائی وغیرہ ملتے ہیں تو یہ سب بیوی بی کی ملکیت ہوتا ہے تو بیوی بی کے انتقال کی صورت میں تو جو ہے ترقا تقسیم ہوگا تو جو ورثہ ہوں گے ان کو جو ہے شریعت کے مطابق وہ تقسیم کر دیا جائے گا لیکن جہاں تک جو ہے یہ پہلو ہے کہ تفریق ہو جاتی ہے شوہر جو ہے بیوی بی کو طلاق دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ بیوی جو اپنے والدین سے اور اپنے عزیز و اقارب سے اور اس کی سہیلیوں اور اس کے جو ہے کیش و اقربا نے بیاہ شادی کے موقعے پر جو کچھ بھی دیا ہے اس کو وہ تو اس کی ملکیت ہے لیکن شوہر کی طرف سے جو زیورات چڑھائے جاتے ہیں اور جو اس کو اس قسم کی, کی چیزیں دی جاتی ہیں تو اگر کسی برادری کا عرف یہ ہے کہ مالک بنا کر نہیں دیا جاتا ہو بلکہ بیوی بی کو وہ زیورات شوہر کی طرف سے استعمال کے لیے دیے گئے ہیں کہ بھائی یہ استعمال کرے جب تک جو ہے یہ پہنے لیکن ملکیت میں نہیں دیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ شوہری ہی کے ہوں گے اور اگر کسی برادری کا عرف یہ ہو کہ ایسے موقع پر وہ زیورات وغیرہ جو لڑکے والوں کی طرف سے دولا والوں کی طرف سے دلہن کو دیے جاتے ہیں وہ مالک بنا کر دیے جاتے ہوں تو ایسی صورت میں وہ مالک ہوگی تو ورنہ جو وہ مالک نہیں ہوگی اور تفریق کی صورت میں وہ تمام زیورات اور وہ چیزیں اگر مالک بنا کر نہ دیے جاتے ہوں تو پھر وہ شوہر کو واپس کرنا ہوں گے نمبر دس پوچھا یہ گیا ہے کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اس کے کیا معنی ہے تعامل میتی کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اس کا صحیح مطلب اور صحیح مفہوم تو یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کے کھانے کے منتظر رہتے ہیں اور جو اس کی آگ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کی آرزوے کرتے رہتے ہیں کہ کہیں سے ایسا کھانا آئے تو جناب وہ کھائیں تو ایسا کھانا جو ہے وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس دل میں روحانیت نہیں ہوتی ہے اس دل میں ذکر و اذکار کا کوئی جو ہے اثر مرتب نہیں ہوتا ہے اور وہ دل ایسا ہی پزمردہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ اس یعنی اس میں زندگی نہیں یعنی وہ آہ آہ اپنی یعنی اس وقت جو یعنی موت کی جو کیفیت ہوتی ہے اور موت کا جو تصور ہوتا ہے وہ تک اس قسم کے کھانے والے لوگوں کے ذہن اور تصورات سے وہ سب خارج ہو چکا ہوتا ہے اسی لیے تو وہ تمن, تمنا کرتے ہیں لیکن اگر آ, معلوم نہیں تھا یا کسی ایسی جگہ جناب معاملہ پیش آ گیا کہ جہاں جو ہے جناب وہ بہت ہی برا منائے گا اور تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں بمر مجبوری جو ہے دل جوئی کی خاطر لغمہ دو لغمہ یا اس طرح تھوڑا بہت کھا لیا لیکن دل نہیں چاہ رہا ہے تو اس کا یہ حکم نہیں ہوگا یہ معنی اس پر فٹ نہیں آئیں گے یہ تو وہ ہے اس صورت میں جب یعنی جہاں جو ہے وہ لوگ خواہش ہی رکھتے ہیں کہ جناب چلو کہیں تو جو ہے وہ کہیں سے بھی آئے چاہے یہی یہ کیوں نہ ہو تو یہ جو ہے مطلب ہے کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے یہاں جو ہے یہ بھی عرض کر دوں تو یہ تو عام لوگوں کے کھانا عام لوگوں کے یعنی عام لوگ جو انتقال کر جاتے ہیں ان کے لیے جو اشارِ ثواب کیا جاتا ہے اور ان کے لیے جو فاتحہ وغیرہ کی جاتی ہے کھانا کھانے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے یہ حکم عام لوگوں کے کھانے کا ہے عام لوگ جو انتقال کر جاتے ہیں ان کے کھانے کا یہ حکم ہے لیکن بزرگان دین علماء کرام مشائق نظام ان کے اسال ثواب کے لیے جو کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کا حکم یہ نہیں ہے بلکہ وہ وہ وہ کھانا تو متبرک ہوتا ہے وہ تو برکت والا ہوتا ہے وہ تو تبرک ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کے کھانے سے جو ہے یہ کیا کرداری نہیں ہوتی ہے بلکہ دل کے اندر اور جلا پیدا ہو جاتی ہے اور جو ہے برکتیں جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ کھانا جیسا ہے ہے جی وہ عام عام لوگوں کو جو اس کا, اس کا یہی حکم ہے. ہاں اگنیا جو ہے جو ضرورت مند نہیں ہے اور جو غربا اور مساکر فقران نہیں ہے پھکرانہ پھوکرا نہیں ہیں ان کو جو ہے یہ کھانا جو کھانا ہاں، یہ ہے نہیں کھانا چاہیے ہاں بالکل یہ غلط یہ نہیں نہیں کھانا چاہیے اس کا اہتمام بھی نہیں کرنا چاہیے اس کی دعوت بھی نہیں دینی چاہیے اور اس کے لیے لوگوں کو مدعو بھی نہیں کرنا چاہیے نہیں رشتے داروں نے آج جو ہے ذرائع جو ہے پہنچنے کے وقت ہو گیا وہ وہاں گھروں کو نہیں پہنچ سکتے ہیں اہتمام کر دینا وہ, وہ, وہ جدا ہے اس کا حکم جو دوسرا ہے تو وہ اس میں نہیں آئیں گے یہاں تو جو قریب میں گھر ہوتے ہیں بلکہ باقاعدہ یہ دور سے آئے ہوتے ہیں کھانے کا وقت ہو گیا وہ وہاں گھروں کو نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ان کے इस اس مقصد سے कर देना کر دینا جو ہے جدا ہے اس کا حکم جو ہے دوسرا ہے تو وہ اس میں نہیں آئیں گے یہاں تو جو قریب میں گھر ہوتے ہیں, بلکہ ایک طرح سے तो ہے دعوت کا کرنا اب تو یعنی یہاں تک جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جناب باقاعدہ اس کے لئے کارٹ ہے, کارٹ پر چھپوائے جاتے ہیں چہلوں کا اور جناب جو ہے برسی کے نام سے یہ سب جو ہے بہت ہی گناہ کا جو ہے یہ کام ہے جی ہاں جی نہیں یہ بی یہ بالکل جو ہے یہ ناجائز یہ جائز نہیں وہ آئے ہیں تو ٹھیک ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو جا کر کھائیں کوئی دور نہیں ہے اور سواریاں ہیں ہر طرح کی صورتیں موجود ہیں اس لیے نظر کر دیکھ وہ لوگ جو یعنی بہت دور دراز سے آئے ہیں دوسرے علاقوں سے آئے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ تلخات تیار کرا دینا ان کے لیے انہیں تمام کرا دیں میں کوئی حرض کی بات نہیں جی نہیں مطلب یہ ہے کہ بزرگاندین کے فاتحہ کا کیا یہی موقع یہ تو جو ہے ایک قسم کا ہیلا ہوا بہرحال وہ اگر کر لیا تو وہ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے تو بہرحال موقع تو یہی ہے نا لوگ لوگ جو ہے وہ یہ تھوڑی سمجھیں گے کہ بھئی یہ جو ہے یہ جارو شریف کا اہتمام کیا تھا یا یہ جو ہے خواجہ غریب نواز علیہ اللہ کے اشارے شباب کے لیے اہتمام کیا تھا تو کوئی اس میں فرق تھوڑی کرے گا تو مناسب یہی ہے کہ یہ بھی نہ کیا جائے کسی اور موقع پر کر لیں وہ <تصفح> لی غریبوں, غریبوں کا حق ہی ہے وہ غریبوں کا ہی حق ہے لیکن ہوتا ہے یہاں تو یہ ہے کہ جناب چن چن کر اپنے خاص لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو تو صرف جو ہے اس موقع پر بلاتے قرآن خانی کے لیے بلا لیا جہاں جس کے لیے کوئی نہیں آتا ہاں جس روز میت ہوتی ہے اس روز تو خیر حکم ہے کہ ایک روز کے لیے کہ وہ میت ہو جانے کی وجہ سے اہل خانہ جو ہے غم میں نہال ہوتے ہیں تو اس اس دن کے لیے تو حکم ہے روایت میں ہے کہ اس روز جو ہے کوئی خاص رشتے دار جو ہو وہ اہتمام کرے اور اگر کوئی خاص رشتے دار قریب نہیں رہتا ہے تو پھر جو پڑوسی کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال کرے وہ جو ہے اس کے لیے یہ اہتمام کرے نہیں تین دن کا حکم نہیں صرف ایک روز کے لیے حکم ہے اور یہ جب یہ تصور بھی غلط ہے کہ جناب جس کے یہاں میت ہو جاتی ہے تو تین دن تک اس کا چولہا نہیں جلے گا یا اس موقع پر جو جناب اس کے گھر کے جو ہے وہ مٹکے وغیرہ جو ہے وہ مسجد میں بھجوا دیے جاتے ہیں توڑ دیے جاتے ہیں یہ بھی جو ہے بالکل <سؤال> غلط ہے گناہ کی بات ہے جی جی ہاں اس کا اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں وہ تو وہ ہے کھلانے کے لیے اس کے لیے تو حکم ہے نہیں یہ چیز خبر کوئی صحیح نہیں یہ غلط ہے دیکھیں سوئم جو ہے یا دسواں ہے یا بیسواں ہے یا چالیسواں ہیں یہ اصل میں یہ تو دن ہے نا اصل مقصد کیا ہے اشارۂ ثواب کرنا تو یہ دن فکس اس لیے کر لیے گئے ہیں اور یہ ان کو نام یہ اس لیے دے دیا گیا ہے کہ اگر اعلان نہ بھی کیا جائے تو عزیز وقار یا دوست وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس روز فاتحہ ہوگی تو وہ اجتماعی طور پر یعنی اس فاتحہ میں شریک ہو جاتے ہیں تو اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تیسرے روز ہی کیا جائے دوسرے روز بھی اگر کر دیا گیا تو وہ وہ بھی سویم ہی کہلائے گا اور اسی روز جس روز دفنایا ہے صبح دفنایا شام کو اگر کر دیا تو یہ بھی یہ بھی سوئم ہی ہے سوئم تو یعنی مثال طور اور فاتحہ کا جو ہے وہ دن مقرر کیا ہے تو کوئی کہیں جو ہے یہ ضروری نہیں قرار دیا گیا ہے کہ تیسرے روز ہی کیا جائے گا نظر و نیاد اور فاتحہ تیسرے روز ہی کی جائے گی تو ہوگی اس سے پہلے نہیں کی جا سکتی ہے اس کے بعد نہیں کی جا سکتی اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں گیارہ نمبر سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ سفر میں اگر ساتھیوں کو ہمارے روزہ رکھنے سے تکلیف ہو تو ہم روزہ رکھیں یا نہیں تو دیکھیے سفر کی حالت میں یعنی رمضان کے روزے کے بارے میں پہلے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کے روزے کے بارے میں قرآن کریم اللہ تبار مطالعہ نے فرمائیں کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو پھر جو ہے روزہ نہ رکھو تو کوئی حرک کی بات نہیں دوسری دوسرے دنوں میں اس کی قدا کر لی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ون تسو مقین کہ اگر تم روزہ رکھو اس میں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو ایسی صورت میں اگر اس سفر پر ہیں اور کوئی تک تکلیف نہیں ہے کوئی جو ہے اس میں یعنی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے کوئی دشواری نہیں ہے اور ساتھی بھی اگر ایسے ہوں کہ جو اس کے روزہ رکھنے پر کسی قسم کے معترف نہ ہو اور اس کو جو ہے یعنی ان کو بھی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ایسی صورت میں روزہ رکھ لینا چاہیے اور اگر رفقا کو اور سفر کے دوستوں اور ساتھیوں کو اگر کسی قسم کی تکلیف کا اور کسی قسم کی مشقت اور کلفت کا پہلو جو ہے وہ سامنے آتا ہو تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ پھر روزہ نہ رکھے بلکہ اس سفر سے واپسی پر پھر رمضان کے گزر جانے کے بعد جو ہے اس کی خزاق کر لے سوال سے پہلے پہلے اگر پھر اس میں سوال نہیں آپ کر کے بات یہ ہے کہ اگر روزے کی نیت جو ہے رمضان کے روزے کی نیت رات میں بھی کی جا سکتی ہے اور دن میں بھی کی جاتی کی جا سکتی ہے سوال سے پہلے پہلے ہاں تو نفل روزے کی نیت جو ہے وہ رات میں بھی کر سکتے رات میں رات میں کی جائے گی اور نفل بھی کو آپ کو یہ, یہ آ, ہے کہ اگر منت مانی تھی تو اس کی نیت جو ہے وہ آپ موئجن کر کر مانی تھی تو اس کی جو ہے یعنی آ, دن میں بھی, بھی کر سکتے ہیں اگر موئجن نہیں کیا تھا تو اس کی اس, اس کے لیے جو ہے رات میں یہ. آ, بارہ نمبر سوال جو ہے اس میں یہ دریافت کیا کہ جو شخص حج کی اجتاف نہیں رکھتا یعنی اس پر حج فرض نہیں ہے تو کیا ایسے شخص کو حجے بدل کے لیے بھیج سکتے ہیں تو یہاں جو ہے یہ بات سامنے رکھیں آپ کہ حج بدل کے لیے ایسے شخص کو بھیجنا چاہیے کہ جو یا تو پہلے حج کر چکا ہو یا پھر جو ہے وہ حج کے مسائل سے اچھی طریقے سے واقف تو اگر وہ اپنا حج فرض ادا کر چکا ہے تو ایسے شخص کو حج بدل کے لیے بھیجنا اچھا ہے اور ایسے شخص کو بھیجنا چاہیے اور جو شخص استطاعت نہیں رکھتا ہے اس پر حج فرض نہیں ہے تو ایسے شخص کو حج بدل کے لیے بھیجنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے تو اچھا یہی ہے کہ اختلاف سے بچتے ہوئے ایسے شخص کو نہ بھیجا جائے لیکن اگر کسی کو معلوم نے تو بھیج بھی دیا اور وہ حج بدل کر آیا یعنی ایسے شخص کے جو صاحب استطاط نہیں تھا تو اس نے حج بدل اگر کر لیا تو ادا ہو جائے گا تو یہ اختلاف سے بچنے کے لیے اچھا یہی ہے کہ ایسے شخص کو نہ بھیجا جائے کہ جو استطاعت حج کی نہیں رکھتا ہے کیا جمعے کے دن ادان اول سن کر مسجد میں آنا ضروری ہے یہاں تک کہ دکان وغیرہ بھی بند کر دینا چاہیے دیکھیے جمعے کی اہمیت کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ پوری ایک سورت اسی نام سے قرآن کریم میں ہے سور جمعہ اور اس کے دوسرے رقب میں یہ فرمایا گیا کہ یادین آمن علسلاتی یوم جماعتی فص اولا ذکر کہ اے اہل ایمان جب اذان دی جائے نماز کے لیے نماز جمعہ کے لیے یو مل جمع فسٹ او اللہ اللہ تو تم دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز اہتمام کرو تو وزر البیت اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو اب جمعے کے دن دو اذانے ہوتی ہیں تو ایک تو وہ کہ جو ہمارے یہاں تقریر سے پہلے ہی ہوتی ہے اور ایک وہ جو تقریر کے بعد خطبے سے پہلے ہوتی ہے تو اب اہتمام جمعہ جو ہے وہ پہلی اذان کو سن کر ہی کیا جائے گا خرید و فروخت لین دین یعنی ہر ایسی بات کہ جو اہتمام نماز جمعہ کے لیے مخل ہوں اس کام کو اور اس کھیل کو اذان اول پہلی اذان سن کر ہی ترک کر دینا ضروری ہے ہمارے ہاں جو ہے جو اذان جس کو ہم دوسری کہتے ہیں یہ اگرچہ ہے پہلی لیکن جہاں اس بارے میں کاروبار کے چھوڑ دینے اور دوسرے تمام مشاغل چھوڑ دینے کا حکم جو ہے وہ پہلی اذان کو سن کر ہے پہلی اذان کو سن کر تمام مصروفیات ترک کر دی جائیں گی اور نماز جمعہ کے لیے جو ہے اہتمام کر کر فوراً نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد آ جانا چاہیے ہاں یہ تو میں میں آ بلکہ یہ تو اچھا تو یہی ہے کہ پہلے سے کریں تاکہ اذان اول سن کر جو مسجد میں آئیں اور بعض اور تقریر سنیں ایک جمعے کے لیے کم از کم تھوڑا سا وقت تو جو ہے نکالیں کہ تاکہ جو ہے کچھ دین کے بارے میں حاصل ہو اور پھر یعنی دنیا کے لیے اتنا وقت دیں تو اور یہ سوچتے ہوئے کہ ہم دین کے لیے جو ہے کتنا وقت نکالتے ہیں تو کم از کم جمعے کے لیے جو ہے کم از کم اتنا ہی وقت نکال لیں کہ تقریر شروع ہونے سے پہلے پہلے, پہلے پہنچیں اور اور یہ اللہ کے اس حکم پر بھی عمل ہو جائے گا اور جو ہے اور بھی فوائد حاصل ہو جائیں گے دین کے بہت سے مسائل معلوم ہو جائیں گے بہت سی باتیں معلوم ہو جائیں گی جن پر عمل کرنے سے دنیا اور دین دونوں میں بھلا ہے نہائے تو جائے گا سنت ہے جمعے کے دن نہانا کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اگر فرض ہو گیا تو نہانا تو وہ فرض ہوگا ورنہ جمعے کے دن نہانا جو ہے مصنون ہے شامل ہوگا ذہن اس کو تیار جمعے کی تیاری میں تو شمار کیا جائے گا اس ایک شخص یہ تیرواں سوال ہے ایک شخص نماز جنازہ میں اس وقت شامل ہوا جب امام ایک یا دو تقبیریں کہہ چکا ہے تو اب وہ کہیں کہ وہ کس طرح اپنی نماز پوری کرے ہاں نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہوتی ہیں تو اگر کچھ تکبیریں چھوڑ جاتی ہیں اور یہ مضبوط ہو جاتا ہے ایک دو تکبیریں چھوٹ گئیں اور بعد میں آ کر یہ شریک ہوئے اب اس کے بعد یہ امام جو ہے سلام پھر تو سلام پھیرنے کے بعد وہ تقبیریں کہیں اور اب یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر دعا ہو جانے تک نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہوتی ہے تو اگر یہ شخص جس کی تکبیریں چھوٹ گئی ہیں یہ سمجھتا ہے کہ دعا تک جو ہے میں دعا جو مسجد کی نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے وہ دعائیں پڑھ کر اگر تکبیر کہے تو یہ میت کے جنازے کے اٹھنے سے پہلے پہلے جو ہے فارغ ہو جائے گا تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ دعائیں پڑھ کر وہ تکبیر جو چھٹی تھی اسی ترتیب سے وہ تقبیر دعائیں پڑھ کر وہ تکبیر کہہ لیں اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں اگر دعا پڑھوں گا تو نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس دعا کے بعد جنازہ لوگ اٹھا لیں گے تو پھر حکم یہ ہے کہ یہ صرف تکبیر کہہ لیں اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنی نماز ختم کر دیں سوال نمبر چودہ زکات کا حساب چاند کی تاریخوں سے کریں یا عیسوی سال کی تاریخ سے تو یہاں یہ سوال بھی بڑا اہم ہے دیکھیے زکات کا حساب اور اسی طرح سے دوسرے جو دینی احکام ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ دنوں سے یا مہینوں سے ہوتا ہے اس میں اسلامی مہینے کی تاریخ اسلامی سن کا اعتبار ہوگا تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اسلامی سال کو ملحوظ رکھا جائے گا سن عیسوی نہیں بعض لوگوں نے لکھا ہے یہ لیکن یہ خیر شری حکم ہے یہ غیر گا سن عیسوی اور سن ہجری میں ایک سال جو ہے وہ کم کی زکاعت نکلے گی تو اور یہ خلاف شرح ہے کہ جو, جو یہ کہتے ہیں جنہوں نے یہ لکھا کہ عیسویں سال سے زکات ادا کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے حرج کیوں نہیں ہے چھتیس سال میں جناب جو ہے وہ اسلامی سال کے حساب سے سینتیس سال کی زکوت نکلے گی اور عیسوی سال سے چھتیس سال کی نکلے گی تو ایک سال کی زکوات جو ہے واجب الادا رہ جائے گی اس ادائیگی جو ہے اسلامی جو ہے وہ سال کا اعتبار کیا جائے گا نمبر پندرہ جو ہے زکات جیسے فرض ہو مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ مجھ پر زکات فرض ہو تو یہ کیا کوئی دن مہینہ یا کیا گھنٹے کے حساب سے فرض کریں گے کہ آج جو ہے چار بجے میرے پاس ساڑھے تین ہزار روپے ہیں تو پورا سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے چار بجے جو ہے مجھ پر زکات نہیں یہ بات نہیں بلکہ وہ تاریخ جو ہے اس دن کا اس تاریخ کا حساب رکھا جائے گا یہاں منٹ اور گھنٹوں کا شریعت ابھی تک بڑی بڑی تکلیف دہ بات ہو جائے گی دین میں حرج نہیں ہے دین میں جو ہے وہ اطانی اطانی ہے تو وہ دن اور وہ تاریخ یاد رکھی جائے گی جب آئندہ سال جب جو ہے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہو جاتا ہے تو وہ دن اور وہ تاریخ جو ہے وہ محبوب رکھی جائے گی کہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں پہلے روزے کو کہ پہلے روزہ ہوتا ہے تو ہم جو ہے زکوٰۃ نکالیں تو اب جیسے صبح ہوئی پہلے روزے کی جی تو اس دن میرے پاس اگر ایک لاکھ روپیہ آ یا یہ ہے کہ دوپہر کو دو بجے جو ہے میں نے ایک لاکھ روپے کما لیا یہ یہ کہ میں نے شام کو ایک لاکھ روپیہ کمایا تو اس پر کس صورت میں رکا دی جائے گی اور کس صورت میں نہیں دی جائے گی اس ایک لاکھ روپے یہ ہے کہ سال جس دن پورا ہوا یعنی اس سے ایک گھنٹے پہلے بھی ایک گھنٹے پہلے بھی اگر رقم اور مزید آ جاتی ہے تو اب یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ تو ابھی آئی ہے بلکہ ایک شخص جب شروع سال میں صاحب نصاب بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے آئندہ جو رقم سال پورا ہونے تک جو آئے گی سال پورا ہونے سے کچھ وقت پہلے بھی اگر جو ہے وہ آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس, زکا, اس رقم کی بھی زکات دینا واجب ہوگی یہاں علیحدہ اس کا حساب نہیں رکھا جائے گا اسی طریقے سے اگر خدا نا خواصہ سال سے پہلے, پہلے تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا ایک آدھا دن رہ گیا تھا رقم ضائع ہو جاتی ہو جاتا ہے شروع سال سے دس لاکھ چلے آ رہے تھے بارہ لاکھ ہوئے اور جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آیا سال پورا ہوا اس سے کچھ پہلے جو ہے جناب چھ لاکھ روپے گھٹ گئے تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ شروع سال سے اور ابھی سال پورا ہونے سے کچھ پہلے جو ہے اس کے پاس بارہ لاکھ تھے تو بارہ لاکھ کی دے گا نہیں بلکہ جو موجود ہیں اس کی زکاط ادا کرنا ہو دونوں چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی جائیں گی ہاں مطلب یہ ہے کہ یہ تو پہلے سے طے ہے کہ سال میں اگر یہ چھٹی نہیں لیں گے تو ان کو جو ہے وہ ایک اضافی رقم دی جائے گی تو اب وہ کسی بھی نام سے دی جائے جب اختتام سال سے پہلے پہلے آ جاتی ہے تو اس کی بھی زکا دینا ہوگی سروس کے ہاں تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیے وہ مالک تو ہے قبضہ نہیں ہے قبضہ نہیں ہے تو اب اس پر واجب تو نہیں ہوا کہ وہ ابھی ادا کرے اگر ابھی ادا کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ حساب رکھے حساب رکھے گا کہ ہر سال جو ہے اس کی اے, کتنی رقم جو اس طرح سے جمع ہوتی رہی تو جب اس وہ جب مل جائے گی جب قبضے میں آ جائے گی تو قبضے میں جب آ جائے گی تو اس وقت پھر اس پر نکالنا ضروری ہوگا ہوگا سوال نمبر پندرہ کیا مزار کا طواف کرنا اور مزار اور مزار کی چوکھٹ کو بوسا دینا اور آنکھوں سے لگانا اور مزار سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنا اسی طرح کے اس طرح کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں واپس آنا جائز ہے یا نہیں تو یہ بات زیارت کے ابواب میں اور ہمارے علماء اور ہمارے مشائف میں آداب زیارت بارے میں یہ تمام تفصیل سے لکھا ہے کہ مزار کا بنیت تعظیم کا ارادہ کر کر اور احترام کا ارادہ کر کر چکر لگانا اور گھومنا یہ جائز نہیں ہے مزار کا طواف نہیں کیا جائے گا اس ارادے سے اور جہاں تک جو ہے مزار کو بوسہ دینا ہے تو دیکھیے بزرگان دین کا جس طرح سے ان کی زندگی میں ادب و احترام کیا جاتا ہے کہ آپ کسی بزرگ سے جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے گھٹنے ان کے گھٹنے سے ملا کر تھوڑی بیٹھتے ہیں بلکہ ہٹ کر بیٹھتے ہیں پیچھے ہو کر بیٹھتے ہیں ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو اسی طرح ان کی ان کی وفات کے بعد بھی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اسی طرح سے ان کا ادب و जाएगा کیا جائے گا کہ مزار سے جو ہے وہ دور رہا جائے گا بوسہ دینا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اچھا پھر دوسری ایک چوکھٹ کو بوسہ دینا یا مزار کو بوسہ دینا اس سے کیا ہوگا کہ جوہلا ہیں وہ اس میں غلو کریں گے اور وہ حد سے تجاوز کریں گے اور بدخواہ جو ہیں وہ اس بات کو بنیاد بنا کر دوسرے انداز میں پیش کریں گے کہ جناب سجدے کرتے ہیں مزارات کو جیسے ابھی جو ہے مشاعد اور اولیاء کرام کی اور علماء کرام کی دست بوسی جو کرتے ہیں تو وہ اسی کو کہتے ہیں جناب دیکھو فلاں کے سامنے میں نے دیکھا سجدہ کر رہا تھا حالانکہ جو ہے وہ, وہ روکو کی حالت میں تھا حالانکہ وہ دست بوسی کرتا ہے ہاتھ چونتا ہے پاؤں کو بوسہ دینا جہاں تک جو ہے بوسہ دینے کا تعلق ہے تو علماء کے ہاتھ کو چومنا اور اولیاء کرام کے دست کو چومنا ان کے ہاتھوں کو جو ہے چومنا اس میں شرعن کوئی قواہ نہیں ہے لیکن مزار مزار کو بوسہ دینا اور چوکھٹ کو بوسہ دینا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے لیکن اگر کوئی چوکھٹ چوم لیتا ہے تو اس کو جو ہے یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حرام حرام فیل کر لیے اسی طرح سے جو ہے دوسرا جو پہلو ہے اس سوال کا کہ مزار صاحب مزار کی زیارت کر کر پھر جب واپس ہوتے ہیں تو اس میں یعنی پیٹھ مزار کی طرف نہیں کرتے ہیں جو بڑے با ہوتے ہیں اور بہت ہی ان چیزوں کو مضبوط رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ صاحب مزار کے فیض حاصل کرنے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے بلکہ بعض حضرات کو اس سے بہت کچھ حاصل ہوا ہے اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار عدس پر جب یہ حاضر ہوئے ہیں تو زیارت کرنے کے بعد یہ بالکل یعنی دور تک جو ہے یہ پیٹھ کو بچائے ہوئے پیٹھ مزار کی طرف نہیں کی بلکہ الٹے ہی قدم ہٹتے ہوئے کافی دور تک یہ بازار سے نکلے اور غالباً ان کو جو ہے یہ آواز آئی کہ اے ابو الحسن خرقانی تم نے اس طرح سے ہمارا ادب و احترام کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت کچھ عطا فرمائے گا تو یہ جو ہے ان کو فیض اور برکت حاصل ہوئی بہرحال اس میں بھی جو ہے یہ بات ملحوظ رکھی جائے گی کہ یہ اس جگہ کیا جائے اور اس طرح کا عمل وہاں کیا جائے جہاں جو ہے دوسرے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور خود اپنے آپ کو بھی کوئی اذیت اور تکلیف نہ پہنچے تو اس صورت میں ایسا معاملہ کیا جائے ورنہ اگر پیٹ ہو بھی جاتی ہے تو وہاں مقصد تو یہ نہیں ہوتا کہ میری پیٹ سابی مزار کی طرح بلکہ تو یعنی جیسے ایک عام حالت میں نکل رہے ہیں اس صورت میں اگر ہو جاتی ہے نہیں بھیڑ اور اشتہان جب ہوتا ہے تو وہاں یہ اس طرح سے جو نہیں کیا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی یہ ضروری نہ سمجھے کہ نہیں صاحب میں تو جو ہے جو الٹے قدم ہی ہٹوں گا پاؤں ہٹوں گا دوسروں کو تکلیف پہنچے گی خود بھی جو ہے وہ گرا تو تکلیف پہنچے گی تو ایسی صورت میں یہ نہیں کیا جائے گا ہاں دیکھیے ایسا ہے کہ اس اب اس وقت جو سوالات یہاں آئے ہوئے ہیں یہ اضافی سوال جو ہوں گے تو یہ یہ سوال جو آئیں یہ رہ جائیں گے تو یہ ایک ایسا مستقل جو ہے وہ موضوع ہے اس کو جو ہے اتنے مختصر وقت میں نہیں نمٹایا جا سکتا ہے تو اس لیے آپ کسی اور مناسب وقت کے لیے اس کو ذہن میں رکھیے اور نوٹ کرا دیں انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ ہم نے آگے جو ہے وہ اس کو قائم کیا تو اس طرح سے جیسے آپ دو, اگر آپ اس طرح سے شریک ہوتے رہے تو ان ہم اس کو جو ہے جاری کریں گے اور اس میں پھر انشاءاللہ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ. سوال نمبر سولہ بیوی مر جائے تو شوہر اسے غسل دے سکتا ہے اگر نہیں تو کیا دیکھ سکتا ہے اسی طرح کیا دوسرے اجنبی لوگ مردہ عورت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں تو بیوی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو رشتے نکاح جو ہے اسی وقت وہ ختم ہو جاتے ہیں تو شوہر اب اس کا شوہر نہیں رہتا ہے اجنبی ہو گیا اب یہ اس کو غسل نہیں دے سکتا ہاں البتہ جو ہے جہازے کو کندھا دے سکتا ہے جب دوسرے لوگ کندھا دے سکتے ہیں تو یہ بھی دے گا چہرہ بھی جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے بغیر کسی جو ہے یعنی کسی چیز کے اس کو اس کے جسم کو چھو نہیں سکتا ہے شوہر اور دوسرے لوگ جو اجنبی ہوتے ہیں وہ چہرہ نہیں دیکھ سکتے ہیں شوہر البتہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے شوہر مر جائے سوال نمبر سترہ شوہر مر جائے تو کیا بیوی بی اسے غسل دے سکتی ہے تو اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے دیکھیے جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ابھی رشتے نکاح باقی ہے اس کو یعنی عدت گزارنا ضرور چار مہینے دس دن اس صورت میں جب کہ بیوی بی حاملہ نہ ہو اگر بیوی بی حاملہ نہیں ہے تو جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے و لوین کم وزن تربس نہ بھی انفسن اربات اشہر معاشرہ اور اگر حاملہ ہو تو پھر اس کی عدت بچہ پیدا ہونے پر ختم ہو جائے گی چاہے ایک گھنٹے بعد ہی پیدا ہو جائے وہ اولاد الحمن قرآن کریم اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اشاعت فرمایا سورہ طلاق میں اٹھائیس پارے میں کہ جو حمل والی ہیں تو ان کی عدت بچہ پیدا ہونے پر ختم ہوگی تو ابھی شوہر جو انتقال کر گیا تو بیوی بی ابھی اس کی ہے چار مہینے دس دن تک ابھی وہ اس کے نکاح میں ہے دوسرے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی وہ شوق کی عدت پوری کرے گی اور حاملہ ہے تو بچے کے پیراؤں تو اس لیے جو ہے اگر کہیں تو وہ غسل دے سکتی ہے شوہر کو اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے سوال نمبر اٹھارہ جس شخص نے الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھ لی تو اب کیا کرے دیکھیں یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے الٹا کپڑا پہننا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کا لباس کہ جس کو پہن کر آپ کسی معذرت اور محترم شخص کے پاس جانے میں ہچکچاہٹ کریں تو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکرو ہے اگر الٹا بنیان یا الٹی قمیض پہن کر آپ دیکھیں ذرا جائیں تو صحیح کسی کے پاس فوراً پیچھے ہٹ جائیں گے تو لہذا الٹا کپڑا پہن کر اگر نماز پڑھی تو نماز مکرو تحریری ہوگی اس نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا اسی لیے جو ہے کام کاج کے کپڑوں میں نماز جو ہے مکرو ہوتی ہے اس کا کام کاج کے کپڑے علیحدہ رکھنے چاہیے اور نماز کے لیے جو ہے کپڑے علیحدہ رکھنے چاہیے سوال نمبر انیس کفار کے دیوتاؤں پیشواؤں اور ان کے مذہبی جذبات کو عزت دینا کیسا ہے تو یہ بات تو بالکل جو ہے اگر کوئی شخص بتوں کی یا اللہ کے علاوہ جن کی مشرقین پوجا کرتے ہیں ان میں سے کسی کی بھی جو ہے اگر وہ عزت کی بات کرے گا اس کے لیے یا ان کو عزت کی نظر سے دیکھے گا یا ان کے جو ہے کسی بھی مذہبی پہلو کو عزت کا مقام دے گا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنی بڑی بدقسمتی بس ہے کہ ہمارے اسلامی ملک کے جو سربراہ بنے ہوئے ہیں اور جناب جو ہے اسلامی نظام لانے کی باتیں کرتے ہیں اور اسلام کے لیے جو جناب وہ بڑی جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں یہ ان میں سے آپ دیکھیں بات اب بھی ہے ایسے کہ جو جناب مندروں میں جا کر وہاں جو ہے سر جھکا کر آتے ہیں وہاں جو ہے وہ عقیدت کا اظہار کر کر آتے ہیں اور اسی طرح جو ہے ان کے بعد جگہ جو ہے وہ ان کے کا جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے وہاں گھنٹے بجا کر بھی آ گئے بعض ان میں سے جا بھی چکے ہیں اور بعض بھی موجود ہیں یا ان کے جو ہے وہ بے دین لوگ جو مرے ہوئے ہیں ان کے جہاں جو ہے وہ گڑے ہوئے ہیں وہاں جا کر جو پھول چڑھا اگر آپ یہ سب احترام کی دوباتے ہیں یہ سب عزت کی دو باتیں ہیں تو یہ ایسے لوگ جو کب مسلمان رہے یہ مسلمان ہی نہیں رہے سوال نمبر بیس اگر کسی نے یوں کہا کہ جھوٹ بولا تو کیا برا کیا ایسا کہنا کیسا ہے یہ بات بھی جو ہے